کی ویا فونون زدہ او فلا پلا جل تلوار مگو متاث پور گوگ متامان وفدان میروان با شاہ یا وفدان ڈالے ڈالے و نسو مجرمینا ي یناشرول مقینا پ اوور چې پرورته وگوه مقیان ال راحمنې اف دا میں روبان با چا ډلی ډلي ونا سوک مجرمینا روان بکوجرمان الجانदाجان تگی لام لکوونه شبا وگدار بني شپار ال مغ عدر راحمن آ مغلا سوکو چاغنیوي میں روبان با چا امل مس کے ویلو چھ شفادی شفات داد او شفاتے دا دا خدا ای شرطن لیمت کے بچیم داد چھ شفی او توحید دوارا تلی او لیم دا شفاط نبی علیہ السلام حدیث کے راضی حضرت فرمائی بشبات کئی سلا نبی علیہ السلام شفات نہیں کڑے سیامت نئے گلے شفیع پتہ لگی دلے بابا تالا گلے ممال سفارتوں کا لائم لگو ن شفات نہیں مگر چی والے چولی سی دجنا و تنسم کا وتاخیر ودا اور ٹوٹی روان سی را پریٹے ٹوٹے اور سماج آچانا تھا مگر آب جی میں رو بار باد لکھائی چراچ تیارے لیے دہل تیارے قیامت و کلومیامت ہراب اللہ پرو قیامتگنا کسان چھمان راوڑے ملک مر رہا زر چردئی دئیل میں روبان بادشاہ دوسری ات محبت او دوسری لا جبا رے بدھیلو جگڑ کئی جانا پتین کے وہ کما لگنا کل کر من لاکی منگا مکی دئی پیڑو نا ہل تو سورا جلد مفین السلام محتاج حضرت کر محتاج حضرت ت محتاج حضرت مریم محتاج عشا علیہ السلام اللہ تد محتاج اغوئی و سلام علیہ یومیا حلد ابراہیم محتاج اسماعیل محتاج حرد عارون حلد موسا محتاج ادریس محتاج ٹول اللہ دیا میں ایسا کی مانا بھی امریک ملائک اللہ تدی محتاج نو حاصل سورت باب داد ہل تالیا سلامت دیو در سما در افتہ و نکو نیکو عاملے یودا یاد کرنا تر و طاقتوں ہی یاد کر لے یودا تے وقت بھی نہ توں میں پلوہا حال ہوے چھدی نہیں سورے ماریان دیو دے تتو او پتہ ذکر اللہ کی ہوئی جو چھو مبالہ حال کو لے کے لیے تو محمد نبی حضرت اجدی اللہ ہماری اللہ صلی اللہ علیہ تو نے کہا کہ تو نے پوشی نو کے مائے باپیں باپ کی پرتن آدمی تنبیہ کوئی دور میں آج کرے ہوئے تو کوئی دور کے آشیواد کوئی پورن پارے کوئی پورن دینا یا دورئی مریم کی ہمارے ساب ہو جا اس باب جبو بیا دا قران ساب اندر دے جو جو دعا کریا تلاوتی اے جدا سب تیرا نام لکھویا اللہ دا اندر مزیا دے بابا بچا چاڑے دی دعا کراں دا تے باباں پر دی باباں وچاں اندر دے وہ قاتل میاں پیار جو رحمت الٰہی اور جنا کے علاوان سلنگ میں کیا آواز نکل گئی واہنے والی وقت والی کو گئی تھی تو ڈر ہوتی میرے آتا سورہ پہاڑ دار کو نوں دا دے جنوں تراچدا رکھو واں پی دکی دا دے سلام چلا کوئی اللہ خدا اللہ پاک داں دا کے دا کو دے سلام جاں دوار تے دے سلامی وہ سی ابھی وار در تال دے کر متالا سے ماتا بہم دروازے دو با طبقات اصول یہ دو بیان تھا ہے حال میں یہ بھی دو طبقاتی تھی دروازے میں مجھے بات کرنے دُعا کا گراں باندھ کا سفر آیا چلے گا تیرے طور پہ دعا گراں باندھ آیا گا دوہ کر دو سارے رحم دعا ہے دل دیوانہ باندھ کر کر گئی وا ابائے جواب کی کاب مسئلہ بیان تھا مانکہ پانزرنہ لیکل <سؤال> قرآن جانبہ نظر آلی جیسے مدر کارم جیسے مانکہ جیسے جیسے جیسے جیسے جیسے جیسے جیسے جیسے جیسے جیسے مانکہ واری حلو تیریہ مو سوری کام ک پاکم یا تیریہ نمبر تیس فرق بلا اللہ کا زیادہ سوراجا آرمبیشورم ولاہاتا کا دا دیشن پر گا لا تا ویپ ایلا گیو دھیارا راشیہ ہما چات کا راجو کے ناندرا تہا سارے اند دیرپنو مانتے ایلا گیو دھیارا راشیہ ہما دیو جی تنیں قال ترقى میرے حال کیما تابانی قران کی تران سے میرے حال کو جرا کر میں نے رکھا مگر فخر میں دیا تیرے طاہر واچا جہرے ری داں تر جیلا میں مہر کر رہا ہوں سماج ہو دا جنازے دے تالے کے جراں تر حق تکیف بہنوں کی بہت باندھ آئے ہزار اور اپ مارے تو ہی دل کا جو بچا کر اباد باغ میں ملتا ہے سارے باغوں باغ جو ائے اب وہ نہ موجود ہے جس کا ہجرا گیا پیشا و گئی سر کے یاد کے لیے رو لاو ہے تو تمام آگ آگ مجھ کو دے آتا تو دیکھو بارشوں کے عام چرواہا کرتا جب اللہ جی اللہ ہے ہوتے ابھی دیا تھا یہ اپنا گئی کا سوال روکنا اور دولہ سماؤلو سماؤلو سماؤلو یا نام کی بسوناتی ایتا ہے اور جدر کی بسونا یوسن اپی ایمنا کیونکہ ایم سبی احاد سورے آمانو ہاں سماؤلو اکتاباتی یوسن اپی ایم والے اللہ انہا سماؤلو سماؤلو سماؤلو سماؤلو بدھا ستنے ببو گیا دوا بڑی آنا بے والے بتنے والا تیرے در کی بتنے چلے بنی یورنگ اتنا ایک دیکھ یوتھ میرے گو روزہ گولر اپنا ہونا Allah, la la ilahe, la ilahe. بتا دیے گا سرکار نے اور اب جب رات میں ہو نا اور بندو یاد ہی یاد دیکھو نا میں اب تو نہ جاؤ والے ہیں تو یار یہ جوڑا ہمارا ہم پکڑو لکھ ہمار کا پانی دے دا ادب دے سپاہ دے راج دے پرنا کا روما ت پانی دے نیا نہ مارو اونا کر تا راج دے ادب کا دے کا عمر پانی دے ادب دے اڑا دے عمر ت راج دے جا دے اس لیے کا دیوار کبھی ستارہ دیتا اور روان ویسٹ گاپیار نمازوں کی اہمیت بہت ਮਾ ਜੀ ਤਾ خوش گئی اور آپ کے لیے دعا طالب کی ہوئی ہے او خدا ہم کو فضل عطا کر دو خدا کا ہاتھیا پرم یقین کے عالم کے لا راہو کیا زہر کے سرکن مت کو دینا اور آپ کے امر کو مانوے ماں ساتھ عطا کر دو جیہا اور ہر ایک بار بانڈی چالار دینا سالا ملا پتے وہ تباہ دے مسالا بیا نکڑا بسے پیغمبر مرتا اللہ پتھر دا نو دے دی چاہتا مسالا در تو ہی معلوم بھیا نہیں چاہ بنا ہلاک وہ تل گبی امیری گیا موس ملا دائے گبی امی نے گیا موسا تیا نواز گی باندھی دا پیش بے گنبی او پانی سر ڈوا پے باندھے گڑو تھا مار بوکھرا آشو بے حا یود ہس اور بےحال ہوئی ضرب او ہس کے فرق دادے چینو چینی کے لانگ لرا بغی۔ داغ نہ چڑکی ارے طرح بوٹے خرابی گی دو جب وہ کہا ہوئی داغ نہ تاوان دیتا ہوئی چھ دا کا گا لیا سانگ تاڑ کی سانگی تے اڑا اے نو آگے سارا بوٹے ترقی کئی, جی جی کئی موسل نقصان چالکوں گو رو بولتا نقصان, او دان لا لا طول او نقصان دے واہ <coughs> <coughs> <coughs> باند گڑیا مارے بو خراب او مالارا <سؤال> پدی کے نور پائے السلام <سؤال> نے تپو شکرالی راگو اتوک اتوک یو عالم خوب نجلے ہو وے دا قیامت رضا او جناب رسول اللہ سر خبر امت کا امیا بنی اسرائیل مسال امام غزال تاپوس ہو کا حض دفو بال بشارتی ویتا پو سے تناؤ کا سوال السلام ورت وی یو جواب پور کا دادو رس جواب سلاحول امام غزالی رحمہ اللہ ورت وی سے داد کا چیتانا اللہ تا نوار کر مات کا بھی امی نے کہ مساسلام چار جما محبوبو او قانون دار جمبوب سرا سڑے کلام اگ دئی محب غزالی راہ مول سے تم جما محبوبی او مار سر کلام اگت کو مسال محبوب سرا سڑے کلام خبر خبر مسالا سایہ لیا ٹیکلا گمپ دے باندھے واش میا نوی پانی سر ڈاپ دے باندھے گڈا ولی ابار بوڑھا چمنڈی والے پیدائیا ہلو پیدایا سو بان بھی یادی پیدا ہائیا تمتا سا سا پارے مارو چمٹے والے کا خدا والا تقاف اللہ دے لے گا زردے سے گمگا دیلا یعنی ترخوار کے راؤ باسے وغا کہ چاہیم جنا کا بازا دلالا تک بغیر مینک مین بارا سین اسپین پڑک بو خوبراہ گے ماراس بانی آیا بلا موجود ریا کا مینا کھوبرا پارا چھو گا ما تا دلا یہ تو زیادہ بھرغ سارک ورشا لا دربار دروازہ رامشورا علی چوہدری وہ سرلی امری والو لوگ دتا ملنے لسانی یا کہو بستر گیا مسلمان چولہے سارا سو کی نہیں داغ خوشا لگی والے تو محبت او اچھے اتار باندھے مینا جمن ترفنا والے توسنا دید پارا چلوان دار داموا تا چیادار پارا کا سلام چکا لے راؤس چا پائے نہ چاچیتے خلنا چولا پائے نہ مسال اسلام کور تماج مینو کیا گا دغا دا تو ازل تے او کھجا کے ما دے اگے پے بوا دی فرعون وی علیہ رائے وی علیہ چلو موسی علیہ السلام مور پسے استاد جی رال اگے وے تو فرعون کرا نوں دگرتی خاندان خدار خدا چا کرا نگی او چا بے غیرت ہن دی رو دیا رو تے اللہ علیہ اگر دی بازار نازے گوری دے گھر دو او دار چا کرا دز دی خبر سو ملام پل پول خصے او مور تا واپس والا نو کرو گردو اب مشاعل اسلام اللہ دشمن ساتھی تو ساتھ سس کی یو لسم ہے تو گوری الکر کئی سورح کا سس آمبر گیارہ یو لسم کا لگ جی کسی بابا سوراج میں کابلو پکالت اللہ گم اللہ بے دیا گولو نو نہ کر رہی اشارہ کئی سارے دلتی مار بچی پر جانا کام کا نو بسک ما تالارا مور ساتا دے پارا چیز ولا جانا کا جلے اسلام چکر دوار سنا ہوا جلے اوتان فن جینا کا مینال گورا دان ہوئی بلک دن گمین کے رنگ مدیا بہارا لیتا سلام منچ لال اما دفار دفل پیغام تھا او سست سی ولا تنیا بھی بکری اور سستی میں پیغام کے دھبا دئی لاڑ دا نرما نا لال لو یا کر شا، لانا شاہ او یاری ری گال لانا تھا لانے دے دوڑ منگی ریوتا لینا ساتے بہو کی بے اویا گاؤ دے بسر کشیو کی اللہ اللہ تغا میارے گائیو یار فیترا تھی باہر باندھا کے بالکار اوتال ہر یا رشتے کو بادری اور جرا دادے چہرہ مدافعت ہو کی یار پیراچی اور او مدافعت ہو کی او دلی دارا چاہیے محکمہ اور پیدا کی ابو دلی سے پیدا کی نا پارو پا باندھے لگاس کے سڑے ورزش کئی ناول شیر بیاد دا سے منچت دار پیدا کی نظر آتا جورسی اوکن بلا راز والیا ترے گی نو بلا بدیا تیارے گی دار گیڑ کے لا یار سلام بیانو خیلاف دی شر جوڑا کا بیان کما نو مہاراج یار سلاتا نے گڈ جوڑ شی نو پدرا دے دے لڑا پی ری چی اوشی نہ آسیا تر جب جوڑدیشی کر مال بس جوڑدیشی سے بہت بلا موار پیدا کی او بہادری مورا پلار پیدا کیڑو کی باہر مزہ باہر مزہ لگا بوجھ دے, دے ل زا کے وش رہیارے زراور کیمان د باندنی کرتے راتری بھجی کا خاتا میں دینا پتہ ٹوک لے لے لمے <laughs> کو. سور کے بازی دارا گی وڑکے آگا من کو منڈا سے روز تو چی آگا لوئی آئی تیزی دا دا تیزی. کی تیزی, نو تیزی. پر داغیر اللہ وخاپا میارے گئی واضح پہ اب یہاں پھر خبر کا رسولارا بیک منگا سا موجودہ دلیل باندھے تربرستانا وہ سلام والا منی تبالا پاشا باندے پا پا شہتا شا نبی السلام سے لکھل مسلمان طب خط لکھ پہ بیس میں لال کے بے لکھل وسلام علام تبا لا اول کے بے دال دارنگ نبی نبیر اسلام چبختہ حوال کے بے بسم میں لا لکھلا اوچے تقریر بے کو پاول میں الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ الحمد للہ نہ مدو اول کے بے الحمد للہ وے ال دیو پچا بھی اڑمشی بیس میں لائے نہ الحمد للہ بیس میں لائے مشکل کی نو تعلیم سے معذ افراد کی و بسم اللہ الحمد للہ رال رولی کلر بحمد اللہ روایت کے راضی لم افزا بے بسم اللہ نہ وہی روایات کے تارز بے تارس خطرے تارس بے نہ روایات ال روایات دے بل روایت نہیں تارز وہی بے نہ روایات دل کے خدا دوارا روایات چھپا بارا دا بسم اللہ کی راوی نا روایت راغلف و طریقوں اختلاف تو کے بیا عمل کی قدر مشترہ کو مراد تین ذکر تعالیٰ ذکر نہ شروع اللہ کب بسم اللہ سر کب حمد اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ سر دا دے بسم اللہ الحمد للہ بسم اللہ وار نگیر اسلام دا قاعدہ وا چھ خاتون کے بے بسم اللہ لکلا اور چھ تقریر کے بے الحمد للہ رے چوکی کتاب لکھلی نو کے تابت نوال کے بسم اللہ لکھی اور ماما کی نو اور پس الحمد للہ اور کسوں کہ وہ ن لکھی نام دے یا تلفزان اور یا کتاب تان لکھڑی بے نیو پخلے باندھ میں وے لی تلفظان بیکڑی